أعوذ بالله من تكونوا تم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق اللہ الم آج سورہ انفال میں ہمارا سبق آیت نمبر بیس سے شروع ہوگا آیت نمبر بیس سے تیئیس تک کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں ان آیات کی تفسیر شروع ہوگی سورہ انفال کے شروع سے اب تک غزوائے بدر کی تھوڑی تھوڑی تفصیلات اور حالات کی طرف اشارے بیان ہوئے ہیں غزائے بدر میں جیسے ایک طرف کافروں کے لیے بہت ساری عبرتیں اور اسباق موجود ہیں اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں اور حکمتیں موجود ہیں یہ قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے کہ اگر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو درمیان درمیان میں کچھ نصیحتیں حکمتیں اور عبرتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اللہ جل نے غز بدر کا واقعہ بیان فرمایا جس میں کفار کو شکست ہوئی کفار کے خلاف جنگ لڑی گئی کفار اللہ تعالی کے غزب اور اللہ تعالی کے عذاب کے مستحق ٹھیرے کیوں کب شاہ رسول اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ومن يُشَاقِقِ اللہ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللہ شدید الْعِقَابِ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم پس جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے اب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے یہ نصیحت فرما دی یا اللہ و رسول اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اس کے رسول کی بات مانو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوان تم تسماؤن اور سنتے ہوئے ان کی بات سمجھتے ہوئے ان کی باتوں کو صحیح جانتے ہوئے ان کی باتوں سے منہ مت پھیرو منہ مو مت موڑو ان کی بات مانو پھر تاکید کرتے ہوئے فرمایا ولا تکن کل دین کالو سمیانہ وہ حملہ ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ ان منافقین کی طرح مت ہو جاؤ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی ہے حالانکہ وہ بات نہیں سنتے یعنی بظاہر تو وہ سنتے ہیں لیکن سننے کا جو مقصد ہے یعنی عمل کرنا وہ عمل نہیں کرتے تو اے مسلمانوں تم ان کی طرح مت بنو دیکھا قرآن کریم کا انداز کتنا خوبصورت ہے عجیب خوبصورت انداز اسی لیے تو کفار قرآن کریم جیسی آیات اور عبارتیں بنانے سے عاجز تھے اور آج بھی عاجز ہیں کوئی بھی قرآن کریم کی طرح آیت نہیں بنا سکتا یہ قرآن عجیب کتاب ہے ایک طرف یہ بات بتائی کہ کافروں کو کیوں سزا ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے دشمنی کی ہے اب دوسری طرف مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے بدر میں شریک ہونے والے جیتنے والے مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ اللہ کی بات مانا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرو ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ اللہ اکبر اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ آپ لوگوں کو جو کامیابی ملی ہے نا کافروں کی تعداد بھی زیادہ کافروں کا اسلحہ بھی زیادہ کافروں کی طاقت بھی زیادہ اس کے باوجود آپ لوگ کامیاب رہے آپ لوگ جنگ میں جیت گئے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اطاعت اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت جیسے وہاں بیان کیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اسے سخت سزا ملے گی ہاں اسی طرح یہاں اس بات کی طرح اشارہ فرما دیا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ جیتے گا اب یہاں پر علماء کرام نے ایک بہت قیمتی بات بیان کی ہے اسے ہم سننے کی اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے آج فرماتے ہیں کہ کسی بھی بات کو سننے کے چار درجات ہوتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اس لیے بہت توجہ سے سنو اس کسی بھی بات کو سننے کے چار درجات ہوتے ہیں کتنے ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھا نہ اس پر اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ ہی عمل کیا ایک آواز آ رہی ہے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ اس کے خیر و شر کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ اس آواز میں موجود بات کو سمجھنے کی توجہ کی نہ اس بات میں موجود خیر و شر کی طرف توجہ کی اور نہ ہی اس پر عمل کیا یہ پہلی صورت ہے سمجھ گئے دوسری یہ ہے کانوں سے سنا ہے اور سمجھا بھی ہے لیکن اس پر نہ اعتقاد و اعتماد ہے اور نہ ہی عمل ہے کیا کہا سنا ہے اور سمجھا بھی ہے لیکن اس بات پر کوئی اعتماد نہیں ہے جیسے جھوٹا آدمی بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ سنتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو یا نہیں لیکن اس کی بات مانتے ہیں نہیں اس کو اعتقاد اور اعتماد کہا جا رہا ہے یعنی اس کی بات نہ تو مانی جاتی ہے اور نہ ہی اس پر باور کیا جاتا ہے آواز بھی سنائی دے رہی ہے سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات لیکن اعتقاد نہیں ہے اعتماد اس پر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر عمل ہے ٹھیک تیسرا درجہ یہ کہ سنا بھی ہے سمجھا بھی ہے اور اعتقاد و اعتماد بھی ہے مگر عمل نہیں ہے ایک آواز آ رہی ہے آپ اسے سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس پر آپ کا یقین بھی ہے ایک آواز آ رہی ہے اسے آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس پر آپ کا یقین بھی ہے کہ یہ بات یا تو غلط ہے یا تو ٹھیک ہے لیکن عمل نہیں کرتے چوتھا درجہ کیا ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ بات آپ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اعتقاد و اعتماد بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں یہ کتنے درجے ہو گئے چار ہر بات کے سننے کے چار درجات ہوتے ہیں نمبر ایک آواز آئی اور آپ نے سن لی نمبر دو آواز آئی آپ نے سن بھی لی اور سمجھ بھی لی نمبر تین کوئی بات آپ نے سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے اور اس پر اعتماد بھی کیا ہے نمبر چار ایک آواز آپ نے سنی ہے وہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہیں اعتماد بھی آپ نے کیا ہے اور عمل بھی آپ کر رہے ہیں آسان ہے یا نہیں ہے بہت آسان ہے سننا سمجھنا اعتماد کرنا عمل کرنا ایسا سب بولو سننا سمجھنا اعتماد کرنا عمل کرنا پہلا یہ ہے کہ کوئی آواز آپ سن رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تیسرا یہ ہے کہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں یقین بھی کرتے ہیں چوتھا یہ ہے کہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں یقین بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت قیمتی بات ہے اب اس قانون کے اوپر ہم دنیا میں موجود جو انسان ہیں ان کی تدبیق کریں گے فٹ کریں گے کہ کس طرح ہوتا ہے یہ سننا سمجھنا یقین کرنا اور عمل کرنا یہ تو سچے پکے مسلمانوں کا مقام ہے اللہ کی آیت وہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں یقین بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں سچے مسلمان لوگ ہیں جہاد کی آیت سنی ہے سمجھے بھی ہیں یقین بھی کرتے ہیں اور کلاشنگ کو اٹھا کر جہاد کے میدان میں نکل جاتے ہیں اللہ اکبر یہ سچا پکا مسلمان ہے دوسرے نمبر پر کمزور درجے کے مسلمان ہیں حق بات سنی ہے حق بات کو سمجھے بھی ہیں اور اس پر یقین بھی کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے نماز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے عقیم الصلاطہ نماز قائم کرو تو بات سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے اور ایمان بھی ہے کہ یہ اللہ جل جلال کا حکم ہے لیکن معذن کی آواز آ رہی ہے اذان کی آواز آ رہی ہے نماز کے لیے نہیں جاتا تو یہ شخص گناہگار مسلمان ہے یہی بات ہم جہاد کے بارے میں بھی کہیں گے یہی بات ہم جہاد کے بارے میں بھی کہیں گے کہ جہاد کی آیت ہے وقاتلوفی سبیل اللہ اللہ کے راہم میں جنگ کیجئے جنگ جنگ قتال لڑائی آیت کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں کہ اللہ جل جلال کا حکم ہے پر میدان میں نہیں نکلتے یہ گنہگار مسلمانوں کا مقام ہے تیسرے نمبر پر ہم اصل میں الٹا آ رہے ہیں نا بھی. سمجھ میں ہے بات جس کے اندر چاروں درجات ہیں وہ تو پکا مسلمان ہے الحمدللہ جس کے اندر تین درجات ہیں وہ گناہگار مسلمان ہے تیسرے نمبر پر کون ہے سنتا ہے سمجھتا بھی ہے لیکن یقین نہیں کرتا ایمان اس کا نہیں ہے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے تو بات اس نے سنی ہے نا سمجھ بھی لی ہے لیکن یار چھوڑو ویسے یہ جنت کی باتیں کرتے ہیں یہ مولوی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یقین نہیں کرتا یہ مولوی جوانوں کو ورغلانے کے لیے جوانوں کے جذبات کو برہنگیختہ کرنے کے لیے ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہو ہیں اور حورے اتنی خوبصورت ہیں اور یہ ہے وہ ہے نعوذ باللہ یہ منافق لوگ ہیں بات سنتے ہیں بات سمجھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں یہ منافقین ہیں یعنی ظاہر میں آپ کو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ یہ بھی مسلمان ہیں منافق کس کو کہتے ہیں جو مسلمان دکھتا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا بات سمجھ میں ہے نہیں منافق کسے کہتے ہیں جو مسلمان نظر تو آتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے قرآن کی آیت سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن اسے مانتا نہیں ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے اور دکھلانے کے لیے عمل بھی کرتا ہے کبھی کبھار ولا یاتون الباص اللہ کلہ منافقین جنگ کے میدان میں نہیں آتے مگر کم کم جاسوس جنگ کے میدان میں بھی ہوتا ہے زخمی بھی ہوتا ہے لیکن ہے جاسوس بات سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اعتقاد اور عمل نہیں کرتا یہ منافقین کا درجہ ہے کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور ظاہر میں لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر اور اگر موقع ملے تو ہم جہاد کے لیے جائیں گے بھی مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں اور جو سب سے پہلا درجہ ہے نا کہ سنتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں یعنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ عام کفار اور مشرقین ہیں یہ انگریز جو ہے نا یہ ہمارے دین کو سنتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں دس دس جلدوں میں انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں انگریزوں نے کافروں نے تو اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں جو شخص سمجھتا نا وہ 10 جلد حدیث کی کتابیں لکھ سکتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ وہ سمجھنے سے فائدہ نہیں اٹھاتے سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن سمجھنے کا جو مقصد ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہی ہو یعنی سنتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو اور یہ یقین بھی رکھتے ہو کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے عمل بھی کرو کیا عمل بھی کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اطاعت کرو مانو جانو بھی مانو بھی اولاکون کل نوین قالو سمیانہ اور ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی ہے وهم لا يسمعون حالانکہ انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں عجیب بات ہے سنتے تو ہیں نا لیکن اللہ جل شاہ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں سنتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سننے کا جو مقصد ہے ماننا عمل کرنا وہ اس کے اندر نہیں ہے اگلی آیت میں اللہ جل الح نے یہ فرما دیا کہ جو شخص بات کو سن کر سمجھ کر بھی سمجھنے کا حق ادا نہ کرے اسے سچ نہ سمجھے اس پر عمل نہ کرے وہ جانور ہے جانور اور وہ عام جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے اس لیے کہ عام جانور جو ہے آواز کو سنتا ہے اور سمجھتا بھی ہے دیکھیں یہ چوزے وغیرہ یہاں گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ تھوڑے سے اس کو آواز دیتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ جو کافر ہیں یہ بہت برے ہیں یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل بھی نہیں ہے ان کے اندر چاہے یہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند کہیں اور ہوشیار کہیں لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے اگر امریکیوں کے اندر عقل ہوتی تو وہ یہاں آتے افغانستان میں اپنے آپ کو عقل مند تو سمجھتے ہیں لیکن عقل ان کے اندر نہیں ہے ان نشر یقیناً بدترین جاندار وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو کہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے انشاءاللہ اللہ مزید تفصیلات اگلے سبق میں بیان کی جائیں گی وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و صحابی اجمائن